السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہم الدین اما بعد آج تین جلائی دوہزاروننس کو یہاں معبدا کے اس دعوہ سنتر میں میرے درس کا عنوان ہے تین قسم کے مسلمانوں کا حشر تین قسم کے مسلمانوں کا حشر چونکہ دو مشائق کو آپ سن چکے ہیں میں مختصر پندرہ سے اٹھارہ منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تین قسم کے مسلمان پہلا مومن کے درجے والا دوسرا ایسا مسلمان جس کے اعمال میں کچھ نفاق ہے عملی نفاق اور تیسرا مسلمان جو شرک عقیدے میں بھی رکھا ہے اور اعمال میں بھی یہ تین قسم کے مسلمانوں کا حشر قرآن اور احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے مختصر میں سمجھیں پہلے قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 سورہ نحل ہے اور اس کی آیت نمبر بتیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین تتوفاہم الملائکة طیبین یقول سلام العلکم ادقول الجن تبھی ما تعملون ترجمہ جب پاک صاف اچھے لوگوں کی موت کے وقت فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام العلیکم سلامتی ہو تمہارے لیے ادخل الجن داخل ہو جاؤ اللہ کی جنت میں بما کنتم تم اس چیز کے سبب جو تم اعمال کیا کرتے تھے یہ ایمان والے جو ہوں گے جن کا ایمان جن کے اعمال قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ہیں مرنے کے وقت تا ان کے لیے یہ خوشخبری رہے گی موت کے وقت سے سور فجر کی آخری آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں سبق ملتا ہے رب نے کہا کہ فرشتے کہیں گے یا ائی تو ہنف سلمتم انجی الا ربی کی رادی تمہلی فی عبادی ودخولی جنتی یہ باتیں فرشتوں سے سننے کو ملیں گے صرف اس شخص کو موت کے وقت جس کے عقید اعمال میں شرک وداط خرافات نہیں تھے اور معاملات میں بھی نفاق نہیں تھا وہ ایک چہرے والا بنا رہا اس کی موت تک تو ایسے شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے موت کے وقت پھر تیرہ سو اڑتیس نمبر کے حدیث صحیح بخاری میں ہم پڑھتے ہیں سبق یہ ملتا ہے لمبی حدیث ہے مختصر میں یہ کہ وہ فرشتوں کے تین سوال کے جواب دے دے گا پھر اس سے فرشتے پوچھیں گے تجھے کیسے معلوم ہوا چوتھا سوال تو وہ کہیں گا میں کتاب اللہ کا علم حاصل کیا تھا پڑھا تھا پھر اس کے لیے جنتی ہوائیں چھوڑ دی جائے گی اس کی قبر میں اسے سونے کو کہہ دیا جائے گا یہ ہے ایک چہرے والا ایمان والا جو اللہ کے حقوق میں بھی کوتا ہی نہیں کیا اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتا ہی نہیں کیا مومن متقی بن کر رہا یہ ایک مسلمان قیامت قائم ہوگی اللہ کا سایہ ملے گا یوم الاز اللہ اللہ جو صحیح بخاری ہے دسمبر چھ میں ہے اللہ کا سایہ ملے گا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے لوگوں میں ہمیں رہنا ہے اللہ ہم سب کو ایسے میں شامل کرے کہ ہمیں موت کے وقت سے جنت کی جنت کی خوشبو ملے دوسرے قسم کے مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس عملی نفاق چاہے اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے یا حقوق العباد والا کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس میں منافقت برت رہا ہے دو چہرے والا بنا ہوا ہے اس کی جب موت آتی ہے سور محمد کی آیت نمبر ستائیس جب ہم پڑھتے ہیں سبق ملتا ہے فَكَيْفَ اِذَا ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی کیا درگت ہوگی کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پر ان کی سورینوں پر ماریں گے پھر وہ فرشتے ان سے کہیں گے مثال کے طور پہ یہ ایک آیت اور سورہ نمبر چھ سورے انعام آیت نمبر 93 میں ہے یہ کہیں گے فرشتے ترجمہ کیا اس آیت کا اور کاش کے آپ دیکھتے کہ ظلم کرنے والوں کی موت کا وقت جب آتا ہے تو فرشتے ان کے پاس آ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اخریجو انفسکم نکالو تم اپنی جانوں کو یہ بھی ایک ذلت ہے فرشتے یہ بول رہے ہیں کہ نکالو تم اپنی جانوں کو علیما آج ہی کے دن سے تجزون عذاب الہن چکو چکھو دردناک عذاب کا مزہ یہ کیفیت ہو رہی ہوگی ظلم کرنے والوں پھر ان کے لیے جب قبر میں سوال جواب ہوگا جواب صحیح نہیں دے پائیں گے تو لوہے کے ہتوڑے سے ماریں گے فرشتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1338 میں ہے پھر کیا ہوگا لہم من جہنماد ون فوق وہالمین ان کے لیے جہنمی بستر اور جہنمی اوڑھنا آگ کا اور یہ اللہ کے پاس بدلہ رہے گا ظلم کرنے والوں کو ظلم کیے ہوں گے خود کی جان پر اور اللہ کے بندوں پر ظلم کیے ہوں گے یہ دوسرے قسم کے مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں جو شرک بدات سے بچے ہوئے ہیں شرک بدات خرافات سے بچے ہوئے ہیں لیکن ظلم کیے والدین پر ظلم سگے بھائی بہنوں پر ظلم بیوی بچوں پر ظلم رشتہ داروں پر ظلم پڑوسیوں پر ظلم جماعت کے احباب پر ظلم نان مسلمس پر ظلم تو حقوق لباد میں بہت زیادہ صحیح نہیں رہے اور گناہ کرتے رہے نہیں حق ادا کرے بندوں کا تو ان کا یہ حشر ہوگا اور قیامت قائم ہوگی تو قیامت میں کیا ہوگا وہ تیسرے قسم کے مسلمان کی جب بات بولوں گا اس کے بعد بیان کرتا ہوں تیسرے قسم کا مسلمان جو شرک بدا خرافات والا ہے مسلمان بھی اور شرک بھی کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسے کیسے شرک کرنے والا مسلمان ہے شرک کرنے والا تو مشرک ہے جی ہاں لیکن رب نے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ ایت نمبر ایک سو چھ میں کہا میں اور اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہیں تو اللہ پر جو ایمان لایا وہ مسلمان ہے نا مسلمان ہوتے ہوئے وہ بندہ جو ہے شرک کر رہا ہے بداعت خرافات کی زندگی گزار رہا ہے عقیدہ مال میں شرک بدات تو اس کی بھی جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں جو میں آپ کو بھی دوسرے قسم کے مسلمان کے بارے میں بتایا تھا کیا تھی وہ بات فقی فیدا توفت ہوں یغریبوں ادبار کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی اس وقت جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اس کی سورینوں پر ماریں گے اور پھر وہ مارنا بھی کیسا مارنا ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم یہ دنیا کی مار اگر کوئی دیکھے ہیں کوئی سمجھے ہیں تو آخرت کی جو موت کے وقت سے جو مار ہے فرشتے جو ماریں گے گنہگاروں کو تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ مار ہوگی پھر قبر میں بھی اس کو عذاب مل رہا ہوگا عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں منکرین حدیث قرآن سے عذاب قبر ثابت ہے وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ آگے جو الفاظ ہے وہ عذاب قبر کے لیے الیوم تجزون عذابل آج ہی کے دن سے چکھو دردناک عذاب کا مزہ اور بھی آئے ہیں عذاب قبر کے لیے وقت کم ہے اس لیے میں اسی پر اختصار کر رہا ہوں تو عذاب قبر ہوگا پھر اس کے بعد قیامت جب قائم ہوگی تو قیامت میں ایک میل سورج سر پہ رہے گا دوسرے قسم کے جو مسلمان ہیں وہ بھی سورج کے نیچے رہیں گے جو عملی نفاق میں زندگی گزارے شرک بداق سے بچ کر اللہ کے بندوں پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے اور دیگر گناہ کیے ہوں گے شراب پیے ہوں گے زنا کیے ہوں گے جھوٹ بولے ہوں گے جھوٹی گواہی دیے ہوں گے سود لیے ہوں گے سود دیے ہوں گے والدین کی نافرمانی کیے ہوں گے پاک دامن لوگوں پر جھوٹے الزامات توہمتے لگائے ہوئے ہوں گے یتیموں کا مال کھائے ہوئے ہوں گے غیبت چوگلی کیے ہوئے ہوں گے کبیرہ گنا کیے ہوئے ہوں گے شفاعتی اہل القبا من امتی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ترمیزی سے حسن سنت کے ساتھ تو اہل الکبائے یعنی جو بڑے بڑے گنا کیے وہ تو موت کے وقت سے عذاب لے رہے ہیں اللہ کا فرشتے مار رہے ہوں گے قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی عذاب کی حالت میں رہیں گے سورہ فصلت سورہ نمبر اکتالیس کی آیت نمبر چالیس میں ہے بھلا بتاؤ افمن یلقا فی النار خیر اممن یأتی آمنا یوم القیامہ اعملو ما شئتم انہو بما تعملون بصیر اللہ نے کہا بتاؤ قیامت والے دن امن و امان کی حالت میں آیا وہ بہتر ہے یا آگ کی حالت میں آیا وہ بہتر ہے تو قیامت والے دن بھی آگ کی حالت میں آئیں گے لوگ یہ رب نے کہا قرآن हुँ. تو آگ کی حالت میں ہوں گے دوسرے قسم کے اور تیسرے قسم کے مسلمان جو گنے گار ہوں گے تیسرے قسم کا وہ جو شرک بداد کے عقیدے عمل والا تھا اب دونوں کا کیا حشر ہوگا قیامت میں جو دوسرے قسم کا ہے توحید ہوں گی اس کے پاس شرک سے بچا ہوا تھا ہوگا مو تک لیکن گنا جو کیا تھا بڑے بڑے گنا جب حساب کتاب کی باری آگی تو نیکیاں لینے کے لیے مظلوم لوگ آ جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکیسی دو ہزار پانچ سو اندر یہ دو حدیثیں پڑھیں گے لمبی ہیں مختصر کر رہا ہوں تو آئیں گے مظلوم یہ جو دوسرے قسم کا مسلمان جو نماز پڑھا ہا ہوگا دنیا میں حج عمرہ زکات صدقات رمضان کے روزے اعمال کیا ہوگا اللہ کے حق ادا کیا ہوگا لیکن حقوق نے عباد میں گنا کیا ہوگا حق نہیں ادا کیا ہوگا ظلم کیا ہوگا تو مظلوموں کو بھی ساتھ میں لائے گا قیامت کے دن اور وہ مظلوم رب سے کہیں گے آج انصاف کا دن آپ انصاف دینے والے مالک یوم الدین انصاف دیجئے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہ آدمی کے نیکیاں اس مظلوم کو دی جائے گی کسی کو مارا ہوگا وارہ بہاجا کے بھی الفاظ ایک تھپڑ بھی کسی پر ظلم کرے ہوں گے بے گناہ پر کمزور پر تو اس تھپڑ کا حساب بھی اللہ کے پاس نیکیوں کی شکل میں دے رہا ہوگا اس مظلوم کو یہ جو ظلم کیا تھا کسی کا مال کھا گیا ہوگا کسی کو گالی دیا ہوگا کسی پر برے الزامات لگایا ہوا ہوگا تو وہ تمام لوگ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں رہیں گے اور یہ جو نیکیاں کیا تھا وہ نیکیاں دے گا اب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو اور کچھ مظلوم باقی رہیں گے تو ان مظلوموں کے گنا اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم ملے گی یہ دوسرے قسم کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو توحید اور سنت پر تھا لیکن دیگر بہت سارے گناہوں میں تھا تو جہنم میں گیا تیسرے قسم کا جو ہے وہ تو عذاب میں رہا حساب کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ تیسرے قسم والا جو مسلمان تھا جو شرک بدعات کے عقید اعمال والا تھا وہ تو ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا کیونکہ سورہ ماہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بہتر میں اللہ نے کہا انہو من یشرک فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما النار میوشر فقت وماء من انصار اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی شرک کرے گا اس پر جنت حرام کر دیا ہے رب نے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور ایسے ظلم کرنے والوں کا اللہ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا تو جو تیسرے قسم والا مسلمان ہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا شرک کے گناہ کے وجہ سے چار ہزار چار سو ستانوے نمبر کی حدیث سہی بخاری میں عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کوئی بھی مرا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے اللہ کسی اور کو پکارتا تھا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کے لیے بخشش نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لا یغ ان اللہ لا یغ فروشر کا بھی وہ یغ تو تیسرے قسم کا جو مسلمان تھا شرک بداد پہ مر گیا وہ لا یغ یاد رکھیے اس کے لیے ہے ہی نہیں اب اسی سورشایت نمبر 48 میں یگ فیرو ماد میشا جو رب نے کہا تو و فیرو کی بات کہاں پر ہے یہ ہے کہ یگ فیرو کون سا ہے ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو وہ دوسرے قسم کا جو مسلمان دیگر گنا کبیرہ کرنے کے وجہ سے جہنم میں گیا اب اس کو اللہ رب العالمین کتنے برس کے بعد نکالیں گے اللہ کو معلوم صحیح بخاری حدیث نمبر بائیس لمبی حدیثیں مختصر میں یہ پیارے نبی فرمائیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک نہر ہے اس نہر کا نام نہر الحیات ہے اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے جن کے سینوں میں رائے کے دانے کے برابر توحید ایمان ہوگا انہیں نکال لو فرشتے نکالیں گے جہنم سے تو کوئلے کی طرح جل کے ہو جائیں گے نبی کہتے ہیں ان کو نہر الحیات میں ڈوبایا جائے گا تو وہ ایسے ترو تازہ ہو جائیں گے جیسے تم ندیوں کے کناروں پر ساحلوں پر دانے میں سے پودا اگاتا ہوا دیکھتے ہو ترو تازہ ویسے وہ ترو تازہ ہو جائیں گے جو کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب چکھے تھے عذاب جھیلے تھے اس کے بعد ان کو نہر الحیات میں سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو مجھے داخلہ اولا چاہیے جنت میں موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری چاہیے مجھے داخلہ سانی نہیں چاہیے یہ ہم ہر ایک مضبوط ارادہ کر لیں ہم توحید و سنت والے ہیں نا الحمد للہ جماعت لدیش کے مسلمان ہم اب ہم ہر بڑے گنا سے بچ کے رہنا ہماری موت تک کسی انسان پر کسی جانور پر کافر پر بھی ہم ظلم نہیں کرنا ہم بچ کے رہنا ہر بڑے گناہ سے تو موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری ملے گی اور عذاب قبر سے بھی بچے رہیں گے اور آخرت کی منزلیں بھی آسان رہیں گے اور جنت مل جائے گی اور اگر ہم ظلم کرتے رہیں گے توحید پر ہے چلتا بول کے دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے رہیں گے تو وہ توحید بے شک آپ کو جنت میں پہنچائے گی کب عذاب چکھ لینے کے بعد اور کتنے برس کا کتنے سو سال کا عذاب ہوگا اللہ کو معلوم الفسنا تو صرف قیامت والا ایک دن ہے اور اس قیامت والے دن حساب کتاب کے بعد جہنم مل رہی کرنے والوں کو پھر توحید کی وجہ سے جنت مل رہی تو نہر الحیات میں ڈبائے جانے کے بعد تو ہمیں نہر الحیات میں ڈبائے جانے کے بعد جنت نہیں, چاہ, نہیں چاہیے اللہ سے ہمیں موت کے وقت سے اللہ سے جنت مانگنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تمام اچھے کام کرنا ہے ہر کبیرہ گنا سے بچے رہنا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے قرآن اور حدیث کو صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والے اولیاء اللہ صلی صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے موت تک موت اس حالت میں اللہ دے کہ اللہ ہم سے راضی رحم اپنے اللہ سے راضی رہے آمین واخر الدان آپ <تصفيق> تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس مکتب دعوی والوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیے جزاکرم اللہ کسیرہ بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ